خط ہے افتح الظرفہ میں خط کا لفافہ کھولتا ہوں و اقرع الرسالتہ اور میں خط پڑھتا ہوں ثم آخذ القلم والورقہ پھر میں لیتا ہوں قلم اور ورق صفہ پیج و اکتب الجوابہ اور میں اس کا جواب لکھوں گا ٹھیک ہے تو میں یہ خط ہے میرے والد کی طرف سے آیا ہے میں اسے کھولتا ہوں پھر میں اسے پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میں قلم اور ورق لوں گا اور اس کے بعد کیا لکھوں گا اس کا جواب لکھوں گا اچھا جی اختب الرسال والدی میں خط لکھتا ہوں اپنے والد کی طرف وہ اضاء الرسالت فضف اور میں خط کو رکھتا ہوں کس میں پھر ضرف لفافے میں سوما اغلک و پھر میں کیا کرتا ہوں بند کرتا ہوں عغل بند کرتا ہوں اغلقی عغل یا بند کروں گا اظہر فل کو انہیں اس کو اوپر سے جب پیک کیا جاتا ہے بند کیا جائے تو وہ اور میں لکھوں گا ایڈریس پتہ کیا چیزانہ پتہ ایڈریس رسالت فیس الدوقل بر عید پھر میں رکھوں گا اس خط کو کس میں فیس الدوقل بر کون سے لیٹر بکس کے اندر اچھا یہ تو ہو گئی بات اب اسی سے متعلقہ سوال و جواب ہوں گے استاد اور شاگرد کے درمیان میں معطل کا بھی دیکھا یا خالد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا خالد حالی ہی رسالہ تو والدی یہ میرے والد کا خط ہے یہ جواب کون دے رہا ہے تلمیز شاگرد استاد نے یہ پوچھا تو شاگرد اس کا یہ جواب دے رہا ہے اچھا افترف وقرۂ رسالت لفافہ کھولو اور خط پڑھو اچھا اب طالب علم کی خیرتمیز آفتافہ و اقراء رسالت میں کھولتا ہوں لفافے کو اور میں خط پڑھتا ہوں اچھا ماذا یکتب و کا کیا لکھتے ہیں آپ کے والد ٹھیک ہے ہاں یا کیا لکھا ہے آپ کے والد نے مادہ یکتب و والد کا والدی یکتبان انا توب ودلق کے والد نے لکھا ہے کہ انا تو بن میں ٹھیک ہوں وادق اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں میں اپ کے لیے دعا کرتا ہوں اچھا خذ القلم والورق استاد کہہ رہا ہے قلم اور ورق لو پیج لو اچھا اب ترجمے میں کہہ رہا ہے کہ اخذ القلم والورق میں لینے لگا ہوں قلم اور ورق اچھا اكتب الجواب اكتب الجواب الوالد جواب لکھو اپنے والد کی طرف تو وہ کہتا ہے اكتب الجواب الوالد میں لکھنے لگا ہوں والد کی طرف جواب زائر رسالہ فی الظرف مطلب رکھ رکھ دو خط کو فی فضرف لفافے میں یعنی خط کو لفافے میں ڈال دو اضاء اور رسا الفظ ضرف میں رکھنے لگا ہوں یا میں رکھوں گا یا ڈالوں گا کس کو خط کو لفافے میں ٹھیک ہے اکتب العنوان اعلی ضرف میں رکھوں گا نہیں اکتب،, اکتب عمر ہے اکتب العنوان اعلی ضرف ایڈریس لکھو پتہ لکھو لفافے پر اکتب عنوانہ الا ظرف میں لکھوں گا ایڈریس یا پتہ اعلی ضرف لفافے پر اچھا اینا تازہ اور رسالت استاذ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خط کو کہاں رکھو گے فی البرید میں اس خط کو رکھوں گا کہاں پر لیٹر بکس میں یہ تو تھا بیچ میں مکالمہ پر پہلے بھی ایک عبارت تھی تو آخر میں پھر ایک عبارت آ رہی ہے محمود ان یقول محمود کہتا ہے کہ خالد الفطرفہ و یکر اور رسالاتا کہ خالد لفافہ کھولتا ہے اظرفہ لفافہ لفافہ کھولتا ہے وہ یکر الرسالاتا اور کیا ہے خط پڑھتا ہے سمخ القلم و الورق پھر قلم اور ورق لیتا ہے وہ یکت و رسالاتۂ والد ہی اور خط لکھتا ہے اپنے والد کی طرف ٹھیک ہے سم میضا اور رسالت فضرف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 نمبر چھ ہاں کیا لکھا ہے تم نے جمیلو خزیر رسالت نالائق ہوں یا جمیلو ٹھیک ہے یا جمیلو خز ہار ہر رسالتا خود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 تم اس کی بھی بناؤ رول نمبر چار اس سے کھولو اور پڑھو منوسے کھولو افتہ ہا افت ہا ارسالتا ہے نا یا تو اس کو واضح کر دو افتح رسال وقرا یا یوں کہو کہ افتاقر ٹھیک ہے جب ایک جگہ پر آ جائے گی تو واضح ہو جائے گی بات کیسے کھولو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 جی متانسر اللہ ہوں خضل کلام والا وقت مل جاوا خدا ایک تو یہاں پہ شروع میں سما ٹھیک ہے سما پھر کے بعد خواہ کے بعد ذا آئے گا خز آئے گا ٹھیک ہے سما خزل قلمہ ٹھیک ہے ولورقا وقت اس کا جواب لکھو وقت وب ہو یا وقت بل جواب تب بھی بات پوری ہو جائے گی اس کا جواب لکھو ٹھیک ہے تو خوز، سما خزل قلمہ ولورقا وقت بال جواب سما خزل قلمہ و الورق وقت جواب اچھی کوشش گزارا سی اچھا جی خالد آج بیمار ہے خالد آج بیمار ہے خالد آج بیمار ہے ہوں چلیے ہاں جی کون بتائے گا رول نمبر بارہ آپ بتا دیں خالد آج بیمار ہے خالد آج بیمار ہے خالد مریض آپ بنا دیں آپ بنا دیں الحمدللہ سردی کی بہاریں جی علیمہ خالدن مریض ٹھیک ہے یہ بھی